نظیم بسم اللہ الرحیم الحمد اللہ اربین الرّحمن الرحیم و سلطلم امام المدکین سیدنا و مولانا محمد ولاحاب اجمعین اگلے دو لبائے جو ہیں چودواں اور پندرواں ان میں جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ فلسفیانہ ہے اور یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے اصل میں اسی قسم کی گفتگو کی وجہ سے ایسے لوگ جو اس راستے پہ خود سے چلے نہیں ہوتے اور راستے پہ چلنے والوں کو بھی میں دو اقسام جو ہے ان کی سمجھتا ہوں ہیں ایک اس راستے پہ وہ لوگ جو شریعت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ایک وہ لوگ جو شریعت کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں جو لوگ جس راستے پر شریعت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ اس کے اندر ان کی گمراہی کا امکان بہت ہی کم ہے لیکن وہ لوگ جو شریعت کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے تصوف میں ہیں اور تزکیہ کے راستے پر بالکل جائز انداز میں چل رہے ہیں ان کی گمراہی کا امکان بہت زیادہ ہے اور یہی وہ لوگ ہیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ جو صرف عقل کی بنیاد پر اور فلسفے کی بنیاد پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ یہ وہ لوگ جو ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی کفر کے گڑھے میں جا گرتے ہیں اب یہ جو دو بلکہ اس میں میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور ان کے شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں ابن عربی علیہ رحمت کے شدید مخالفین میں سے نہ صرف ان کے بلکہ با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے بھی شدید مخالف ہیں یہ لوگ اور اس مخالفت کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ان کی تحریریں ہیں وہ تحریر ان کی اس میں اتنی گہری فلسفیانہ گفتگو ہے کہ جب تک کوئی شریعت کے ساتھ اس راستے پہ چلا نہ ہو تب تک اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے اور بلاخر کفر کے گھڑے میں جا گرتا ہے یہی دو حضرات نہیں مشایخ چشت کے اندر بھی بے تحاشا شخصیات ہمیں ایسی ملیں گی ایک طرف تو بے تحاش شخصیات ایسی ملیں گی جو معبی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابوں کی جیسے فتوحات کی یا فصوص کی باقاعدہ جو ہے وہ بیانات کیا کرتے تھے درس کیا کرتے تھے لیکن دوسری طرف ایسی شخصیات بھی ملیں گی جو ان سے شدید مخالفت رکھتے تھے اور اختلاف کرتے تھے اور اختلاف کرنے کی ان کی بھی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسفیانہ گفتگو بہت زیادہ ہے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوائے کے اندر جو فلسفیانہ گفتگو ابھی تک آئی ہے وہ اتنی گہری نہیں ہے کہ جس سے کسی قسم کی گمرہی کا خطرہ پیدا ہو کسی مناسب سمجھ والے شخص کی نگرانی میں اگر ان کو پڑھا جائے تو اس میں اصل معاملے تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے کہا تھا کہ ابن عربی کی کتابیں پڑھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم لوائے جامی کو دیکھ لیں اور اس کے بعد تحفہ مرسلہ کو دیکھ لیں پھر کہیں جا کے ان کی کتابوں کو دیکھیں ورنہ گمراہی جو ہے وہ پھیلنے کا امکان ہے اب یہ جو گفتگو آ رہی ہے ابھی ان دو لباہی کے اندر چودہ میں اور پندرہ میں لایہ چودہ جو ہے اس میں وجود کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وجود جو ہے وہ کیا چیز ہے اور پندرہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں جو فلسفیانہ معاملہ ہے وہ میں عرض کر دوں جیسے مثال کے طور پہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو فلسفے سے ہٹا کر بڑی آسانی کے ساتھ بالکل ایک عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے اندر جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے وجود اس وجود کو کبھی تو مصدری معنوں میں لیا جاتا ہے ایک اور جگہ کہا گیا کہ اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہ معقولات میں شمار ہوتا ہے اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر اسی طرح کہا گیا کہ بلکہ یہ لفظ جو ہے وہ ماہیات یعنی جواہر اور حقائق کے لیے آوارث کا کام دیتا ہے اب یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے اب یہ جس کو ان معاملات کا نہیں پتا وہ ظاہر ہے جب اس کو سمجھے گا تو یقیناً اس کو غلط ہی سمجھے گا میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں سے ہٹ کے بات کریں لیکن صرف سمجھانے کے لیے مرض کر دیتا ہوں کہ مزدر بنیادی طور پہ جڑ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلے اور اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں اصلی ہے غیر وضعی ہے لازم ہے متعدی ہے لیکن انشاءاللہ شاء بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح یہ جو کہا گیا جواہر اور حقائق جوہر وہ چیز ہوتی ہے جو خود سے ہو بذات خود جواہر اور حقائق کے علاوہ جو بات ہو رہی تھی عالم آوارث کی بات ہو رہی تھی تو عرض جو ہے وہ ہوتا ہے جو بذات خود نہ ہو بلکہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہو بس اتنا ہی اس کو ذہن میں رکھیں تو میں اب باقی معاملات جو ہے وہ بڑا سیدھا کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو لاحہ چودہ ہے اس میں جو بنیادی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو بہت سے ہمارے یہ فلسفی حضرات ہیں یا فلسفیانہ سوچ کے صوفی ہیں جو اصل راستے شریعت کے ساتھ نہیں چلے ہیں ان کے نزدیک م... مطلب اس کا کچھ اور ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی زمان و مکان کی قید میں مقید ہے وہ وجود اشیاء عالم عوارث کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا یعنی اب ہمارے ہاں یہ وہی بحث شروع ہو گئی اس پہ میں مشورہ دوں گا ہماری گفتگو یہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے متشابہات پہ عقائد کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی متشابہات کی ہماری گفتگو جو ہے ذرا اس کو سن لیجئے میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا اب جیسے ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی زمان و مکان کے حساب سے بحثیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ بہت بلندی پر ہے اور وہ اوپر کی بات کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے کیونکہ قرآن میں کہا لیکن قرآن میں ہی اللہ نے کہا کہ وہ بلندی پر بھی ہے اب یہ اس قسم کی جو بحثیں چلتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جو بھی چیز زمان و مکان کی قید میں آ جائے یعنی جس کو ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں انگریزی کے اندر زمان اللہ کی تخلیق ہے مکان اللہ کی تخلیق ہے اور عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز زمان و مکان کی قید میں آ جاتی ہے وہ چیز جو ہے وہ جواہر میں شمار نہیں ہو سکتی یعنی وہ چیز خود سے نہیں ہو سکتی وہ چیز جو ہے وہ بذات خود نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کسی اور کی وجہ سے ہوگی لیکن یہ تو ہے جو فلاسفرس کہتے ہیں جو یہ ایسے لوگ جو بغیر شریعت کے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا عقل کی بنیاد پر وحدت الوجود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس, اس قسم کی کنفیوژنز اور اشکال اور غلط فہمیاں جو ہیں وہ اس میں اس میں وہ پھنس کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیر بحث لاتے ہیں اللہ کی ذات کو جب زیر بحث لاتے ہیں تو پھر ایک عجیب و غریب قسم کی کفر پر مبنی جو ہے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اللہ ہیں ان کے نزدیک جو یہ اشیاء ہے یہ اشیاء بھی عین ذات ہیں اس کو آپ اس سے سمجھ کہ جب بھی لفظ وجود لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف وجود کا مطلب وجود حق ہے بس ہم کہتے ہیں کہ وجود صرف اسی کا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کسی کہ چیز کا کوئی وجود نہیں ہے تو اس کو اب جو کفر کے گھڑے میں لوگ گر رہے ہیں یا جو فلسفیانہ بحثوں میں لوگ جا رہے ہیں وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو استخفر اللہ محاذ اللہ جیسے مثال کے طور پہ جی ہر چیز جو ہے وہ شاید استخر اللہ, استخفر اللہ اللہ ہی ہے ایسا نہیں ہے نہ حلول اس کا مطلب ہے نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہے اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وجود کا مطلب صرف وہ ہے جو خود سے ہو اور باقی جو ہے جو کسی وجہ سے ہے یہ کائنات اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے علم کی وجہ سے ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے بذات خود نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے وجود ہیں نہ صرف یہ کو وجود ہی نہیں مانا جائے گا بلکہ ان کو غیر اللہ بھی نہیں مانا جائے گا جب وجود ہے وہ صرف وجود حق ہے جو وجود ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو وجود ہے وہ جوہر ہے جو وجود ہے وہ وہ ہے جو خود سے ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ عارضی ہے وہ اعتباری ہے وہ ذلی ہے ایسے جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک درخت ہے اگر آپ کہیں کہ درخت ہے اور سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے اور اس سے ایک سایہ بنتا ہے سایہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے ایک درخت تھا ایک سورج کی روشنی اس پر پڑی اور اس روشنی میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے زمین پہ سایہ نظر آیا یہ سایہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے پانی تیزی سے چل رہا تھا دریا کے اندر یا ندی کے اندر یا چشمے پہ اور اس کے آگے ایک رکاوٹ پیدا ہوئی اس رکاوٹ سے پانی ٹکرایا پانی ٹکرا کے اچھلا اچھل کے آگے گرا اس سے اس کے اندر بلبلے پیدا ہوئے وہ بلبلے بذات خود کوئی چیز نہیں ہے وہ بلبلے پیدا ہوئے کیونکہ پانی جا کے رکاوٹ سے ٹکرا کے اچھل کے آگے گرا اس لیے اس میں سے پیدا ہوئے وہ بلبلہ بذات خود کچھ نہیں ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وجود صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ باقی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے اس میں جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ وہ جو کلی اور جزی کا معنی لیتے ہیں اور وہ مثال ایک دفعہ پہلے بھی کسی لایا کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ جیسے مثال اکثر دی جاتی ہے لیکن وہ مثال ہمارے مشائق نے بھی دی ہے لیکن ان معنوں میں نہیں دی ہے جن معنیوں میں لیا جاتا ہے بس مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میرا جسم ہے اور میرے جسم کا یہ ہاتھ ہے ہاتھ اکیلا بذات خود میں نہیں ہوں لیکن وہ میری ذات کا یا میرے جسم کا حصہ ضرور ہے اس معنی میں جو لوگ اگر لیتے ہیں بالکل ظاہری معنوں میں تو وہ بھی گمراہی ہے اور وہ بھی کفر ہے مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی وجہ سے میرا آپ کا وجود ہے اللہ کی ذات اللہ کی صفات کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں وہ ہے یہاں تک کہ ٹائم اینڈ اسپیس زمانہ اور مکان یہ بھی اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے چونکہ یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اس لیے یہ عارضی ہیں ایک چیز ہوتی ہے قدیم ایک چیز ہوتی ہے حادث اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں تھا وہ ہمیشہ سے ہیں میری ذات اور میری صفات جو ہیں وہ حادث ہیں ایک وقت تھا کہ یہ نہ میری ذات تھی نہ ہی میری کوئی صفات تھی اور ایک وقت ہوگا جب میرا جسم نہیں ہوگا میری صفات ختم ہو جائیں گی جو چیز خود سے نہ ہو اس کو وجود ہی نہیں مانا جا وحدت الوجود کی بنیادی جو اس کے اندر تعریفیں ہیں جو ڈیفینیشن ہیں جو کانسیپٹس ہیں جو کلئے ہیں جو فارمولے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی وجود کی بات کریں گے تو صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود سے نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اللہ کی صفات کی وجہ سے ہے ایک اور فرق ہے وہی بات اس کے اندر بھی ہم نے متشابہات کی گفتگو میں بھی بات کی تھی یہاں پہ بھی میں عرض کر دوں کیونکہ جو پندرہواں لایا ہے اس کے اندر اسی قسم کی گفتگو ہے اب مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب لکھی جب میں نے کتاب لکھی تو وہ کتاب میری تصنیف ہے اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے میں مصنف ہوں لیکن میں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے مصنف نہیں تھا اس کا مطلب یہ کتاب تخلیق پائی تو یہ جو کتاب کا تخلیق پانا ہے اور میرا مصنف بننا ہے اس صفت کے پیدا ہونے کے بعد ہے اس سے پہلے میں مصنف نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح ذات قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طرح صفات بھی قدیم ہے اللہ اس وقت بھی خالق تھا جب کوئی چیز ابھی کائنات میں تخلیق نہیں ہوئی تھی اللہ اس وقت بھی رازق تھا جب کائنات میں کوئی ایسی چیز ابھی نہیں تھی کہ جس کو رزق دیا جائے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ذات کی طرح ہی قدیم ہے اسی نقطے پر یہ پندرواں جو ہے وہ لاحہ جو ہے وہ کھڑا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جی عقل کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ذات کا غیر نظر آتا ہے جیسے میں نے اگر تصنیف کی ایک کتاب ہے اب میرا جسم علیحدہ ہے اور اس کتاب کا جو وجود ہے وہ علیحدہ ہے یہ میرا غیر ہے میرا حصہ نہیں ہے میرے جسم کا حصہ نہیں ہے میری ذات علیحدہ ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز موجود ہے تو اسی طرح سے عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی صفات جو ہے وہ اس کی ذات اور اس کی صفات جو ہے یہ غیر نظر آتے ہیں یعنی علیحدہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور معرفت یہی ہے کہ صفات اللہ کی جو ہے وہ بھی عین ذات ہیں یعنی آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ وہ جو میں نے لکھا سب کچھ وہ اگر اس تخلیق کی شکل میں دیکھا جائے کہ ایک صفے ہیں اس کی جلد ہے اس کے اوپر کچھ روشنائی سے اور انک سے لکھا ہوا ہے تو وہ ایک علیحدہ وجود پا گیا ہے ایک علیحدہ چیز ہے ہمارے پاس لیکن اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ سب کچھ میرے ذہن نے تخلیق کیا ہے میرے ذہن سے وہ چیز جو ہے وہ نکلی ہے تو اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے کہ اگر وہ چیز میرے ذہن میں ہی ہے اور ابھی کاغذ پر منتقل نہیں ہوئی ہے تو وہ جملہ بھی وہ جملہ موجود تو ہے لیکن وہ مجھ سے باہر نہیں ہے لیکن جب وہ کتاب پر لکھا گیا تو اب وہ مجھ سے باہر ہو گیا میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی فلسفیانہ سی گفتگو ہے بس اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں کو وحدت الوجود میں عین ذات مانا جاتا ہے مثلاً وہ عالم ہے عالم ذات اور علم اس کی صفت اسی طرح وہ قادر ہے تو قادر ذات قدرت صفت مرید ذات ارادہ صفت تو صفات جو ہیں وہ بظاہر ایک دوسرے سے علیحدہ نظر ضرور آ رہی ہیں لیکن یہ جو ذات اور عالم اور قادر اور مرید جو ہے یہ اس سے علیحدہ ہونے کے باوجود یہ غیر ذات نہیں ہے عین ذات ہے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ایک تیری ذات جو ہے وہ تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہے نہ تیرے حق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو کیسا ہے نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو کہاں ہے اگرچہ جو ہماری عقل ہے اس کو اگر رکھا جائے سامنے تو تیری صفات تجھ سے جدا نظر آتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام تیری جو صفات ہیں وہ عین تیری ذات ہیں تو یہ دو نقطے ذرا چونکہ فلسفیانہ طور پہ تھوڑے سے بھاری ہیں اور یہی بنیادی جو اصول ہیں وحدت الوجود کے اس میں سے ایک اصول ہے اور یہ ان چند اصولوں میں سے ہے جس پہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ جو اس راستے پہ شریعت کے ساتھ چل نہیں رہے یا بالکل ہی نہیں چل رہے اور صرف ذہن کی مدد سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا بالکل ہی نہیں چل رہے اور صرف کتابیں پڑھ کر جاننے کی جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ یہیں پہ گمراہ ہوتے ہیں اسی قسم کی اور بھی دلائل جو ہیں اور اسی قسم کی اور بنیادی فلسفیانہ گفتگو جو ہے وہ وقتۃ الوجود میں مختلف جگہوں پہ آئے گی خاص طور پہ جب ہم لوائے جامع کے بعد تحفہ مرسلہ کریں گے تو اس میں اندر تو ایسی گفتگو آئے گی کہ بہت زیادہ اور وہ ہم پھر کری مجبوراً اسی لیے رہے ہیں کہ اس کے بغیر اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو تو سوائے کفر کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا تو میں بالکل وہ جسے کہتے ہیں ایک سمری پیش کر دوں ایک خلاصہ پیش کر دوں کہ یہ جو دو لوائے ہیں جب بھی لفظ وجود استعمال ہوگا تو اس کا مطلب صرف وہ وجود ہے جو خود سے ہے یعنی اللہ کی ذات اور اس کے علاوہ جتنے بھی وجود ہیں ان کو وجود ہی نہیں مانا جائے گا بلکہ ان کو غیر اللہ بھی نہیں مانا جائے گا وہ اس لیے کہ جتنی بھی تخلیق ہے وہ اللہ کی صفات کے باعث ہے اللہ کے صفات کی وجہ سے ہے اللہ کی صفات کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی صفات کی وجہ سے ہمارے اسباب ہیں اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے سب کچھ اللہ کی ذات اور صفات سے ہے جو تو صفت ہے وہ اللہ کی ذات کی طرح میں نے کہا قدیم ہے اور وہ عین ذات ہے لیکن اس صفت کے نتیجے میں جو چیز سامنے ہمارے آ رہی ہے اب اس کو آپ جیسے درخت کا سایہ سمجھ لیں پانی کا بلبلہ سمجھ لیجئے آپ اس کو عارضی سمجھ لیجئے لیکن ایک چیز میں بڑا واضح عرض کر دوں کہ یہ صرف مجازی نقطۂ نظر سے اور دنیاوی نقطۂ نظر سے سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اس انسانی ذہن کے ساتھ نہ جانا جا سکتا ہے صرف اس راستے پہ شریعت کی پابندی کے ساتھ کسی کی رہنمائی میں چلنے سے اس کا فہم جس قدر وہ چاہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے اور اس قسم کی بحثوں سے اور خود سے اس قسم کی فلسفیانہ تحریروں سے چاہے وہ بہت ہی مستند اللہ کے اولیاء ہی کی کیوں نہ ہو ان سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ کسی رہنمائی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ عیر خلق ہی سیدن و مولانا محمد ولا علیہ و اصحب یا بے رحمترحیم